تو بغیر دلیل پیش کیور لفظ موجود اور اختلاف بھی سورا فاطہ کوئی اختلاف نہیں ابھی بھی کہنے آمام دور کراہت نہیں یہ بھی نہیں کرا کہ ابھی بھی نہیں قائل لیکن افسوس تو یہ کہ جہاں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ صرف لفظ اکراہ آتا ہے سورا فاطہ کا لفظ نہیں ہوتا اور جیس میں کوئی ایسی حدیث پیش کرو السلام نے مسلم شریف حدیث پیش کی حضرت رضی اللہ کے حضرت نے فرمایا نبی آپ یادیز میں کیتا. نے اپنے بزرگوں کی کتاب چھوڑ دیتی ہے اور کہ اس کتاب شابت کرو کہ الا بن عبد الرحمان سکھا تحزیب. اور میرے ہاتھ اندر ہے اور احمد ان اللہ اللہ میں تو مولانا, بس بس رسول مولانا نے مجھ پر اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جو حدیثیں پڑھتا ہے ان کے اندر فاطیہ کا ذکر نہیں اتنے بڑی غلط بات ہے اتنے مجموعے عام کے سامنے حالانکہ میں جو آپ کے سامنے اب تک پڑھ رہا ہوں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر محضوب علیہم الزالین لفظ نہیں آیا یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے تو اور کیا ہے لیکن اس کے باوجود مورانا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی عدیثیں پڑھ رہا ہے جن کے اندر فاتحہ کوئی نہیں حالانکہ صاف لفظ آ رہا ہے غیر علیہم علیہ یہ امام نے پڑھنا ہے یہ سورت فاتحہ امام نے پڑھنی ہے مقتدیو تم نے آمین کہنا ہے یہ بخاری شریف سے ہی پیش کر چکا ہوں مسلم شریف سے ہی پیش کر چکا ہوں اور میں نے جو کتابوں و رات بے کی سے روایت پیش کی تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا خالد تحم کے متعلق اس کے متعلق موجود ہے یہ میرے پاس تدقت اس کا سفا ہے اس کی جلد ہے ایک اور اس کا سفا ہے دو سو انٹھ اس کے اندر موجود ہے الحافظ الامام الزمی اور سفا دو سو ساٹھ پہ فرماتی ہیں امام صاحبی خالد سکا تون سکا تون مولانا اگر کوئی معقول جرا ہے تو وہ جرا پیش کریں اور جو بہتی نے کہا ہے کہ یہ اس کے متن کو حدیث کے متن کو تبدیل کرتا ہے یہ بہتی کی بات بلا دلیل ہے اور بغیر دلیل کے کوئی کسی کی بات مانی نہیں جا سکتی یہ میرے پاس موجود ہے آپ کی کتاب تحقیق ال اس کے اندر صفحہ 36 پہ موجود ہے کہ امام بہتی اگرچہ ایک محدث مشہور ہے مگر ان کا کوئی کول بلا دلیل معتبار نہیں ہے دلیل پیش کریں کہ اس نے کس طرح تبدیلی کی ہے اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا رہا ہے اللہ کا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما رہی ہے کہ ہر وہ نماز جس کے اندر پا جا نہ پہنچ جائے تو وہ ہداج ہوتی ہے اللہ خلف امام لیکن اگر امام کے پیچھے انسان ہو تو پڑھنے کی اجازت ہو. کوئی نہیں ہے اور میں نے جو اللہ ابل عبد الرحمان پہ جرا کی تھی مولانا یہی تحدیب تحدیب جس سے اٹھا کے پڑھ رہے تھے کاش کہ اس کے اندر خیانت نہ کرتے اس کو پورا پورا پڑھ دیتے اس کے اندر لفظ موجود ہے انب لیسا حدیث ہو حجتن اس کی حدیث حجت نہیں ہے آگے ابو زرعہ کا کون موجود ہے لیسا ہوا بل کبھی یہ اور آگے کون موجود ہے کال ابو حاتم ہاتم سال روا سکار ان من حدیث ہی حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں اور یہ میرے پاس مجبور کتاب جی ہاں کیا عبد الرحمان اس کے متعلق موجود ہے یہ صفحہ ہے دو سو تقریب تحدیب کا صدوق کن روپا ماں کی کر دیا کرتا روپا ماحما اس کے بہمی ہونے کا جواب دیجیے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ میرے پاس موجود ہے محتمال کا سفا ہے انہتر نے نماز پڑھائی ہے اس نماز کے اندر پیارے پیغمبر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کسی نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے سجدے کا رکوع کا سوال نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر کریم کی تعلیم کے مطابق تھا اور پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑھنا چونکہ کی تعلیم کے خلاف تھا اس لیے اللہ کا پیارا پیغمبر پوچھتا کسی میرے پیچھے کسی نے میرے پیچھے تلاوت کی ہے پڑا ہے کالا راجو لون نکرا ایک آدمی کہنے لگا جی ہاں میں نے کہ کی ہے اور وہ رج نکرا ہے ابو بکر صدیق نہیں عمر فاروق نہیں عثمان یا علی نہیں کوئی معروف صحابی نہیں نکرا وہ اے لگا میں نے پڑھا ہے اور باقی جتنے تھے اس میں سے کسی نے نہیں کہا اب اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوتی تو پیارے کرمبر اس کو کہتے ہیں شاہباز تو نے اچھا کیا اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم تو نماز اٹھ کے پڑھ لو کیونکہ تم نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری میرے نماز نہیں ہوئی لیکن پیارے کردمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور اس کو شہباز ہے دی پڑی باہر کیا الفاظ موجود رہے کہ نبی کریم صلی اللہ لوگ مگر پڑھن <coughs> میں مگر نہ پڑھو یہ ایس مکے میں سات ہجرین مسلمان ہوئے نے. کہ مدینے پاکی نبی پاک اللہ علیہ وسلم مگر پڑھیا سہاپا جہرے مگر پڑھتے رہے کی مالا سمجھا یہ بخاری بھی حدیث کرمار حدیثے تک پھر کراط ہوں رہی ہے نا حضرت ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے تو بعد تک بھی تے قرآن کا سمجھ مانا سمجھیا ملوم ہوں جو سمجھتے ہیں وہاں نہیں سمجھیا دوستو سنو جلد. پھر میں پوچھا کہ اللہ کرے کہ نہ جواب بھی نہیں پھر میں کیا لکھا کہ امام دے مگر شراہ بن سکتا بھی جواب نہیں اسی مگر امام دے ربی جانے پڑھتے ہو تو متلی پڑھتے قرآن ہے کہ نہیں حضرت ابھی ہوں رضی اللہ حدیث پیش کی اور الاد کیا میں تہذیب کے ایک حوالہ دیا کہ خیالت کی ہے حالانکہ جہاں میں لبل پڑے نے کیا وہ خیالت ہے یہ ہے کہ وہ وقت نہیں میرے دوسرے نے جو بیان نہیں دا جیم کی بارے کے بارے کوئی حرج نہیں, نہیں اور یہ میرے ہاتھ میں تہذیب ہے اسی تہذیب میں ابن مہین کا یہ لفظ موجود ہے ان سے پوچھا گیا ابن مہین سے یہ اللہ اس کے بیٹے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے فرماتے ہیں لے کبھی ہی بات ہو کی حدیث پیار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے دوستو جب ہوں حضرت اپنے مہینہ کالج ہی موجود ہے لے سکے دوسرے تمہیں اپنے مہینہ نظر آتے ہیں تو لے سکے ہی بات کیوں نہیں نظر آتے اس واسطے دوستوں نے نزدیک ہوں تبھی محدسی بھی چھٹ جاؤ اپنا بھی چھ جاؤ یہ سارا کسور نہیں میرے محدرم دوستو چاہے پاؤں ہزار سال بے دراز میں خود اپنے دام میں سجا پا گیا اور میں کتاب پیدا بھی تو حدیث پیش کی متعلق میں کیا کہ خالی خطہ کی تسان یہ کوئی جب نہیں دتا کہ ہوسے جاب لے جا رہے ہو دوستو جس مسنت نے یہ کتاب لکھی ہے وہ امام بہتی رحمت اللہ ہے اس حدیش کے گل نہیں منیس کیوں پیش کیس کی پیش کی جاب نہ میں حدیث مسلم شریف دی پیش دا جواب نہ میں حدیث امام بخاری دوسری دیتا میں پیش کی یہ جواب نہ دمولی ممولی اٹرا کر کے حدیث گیا دوستوں نسائی شریف پیش کی نسائی نے موجود ہے نبی کریم نے فرمایا مولانا نے مسلم شریف کی حدیث جو پیش کی تھی اس میں راوی تھا علاب ابن عبد الرحمان تو اس کی سطح انہوں نے تہذیب و تہذیب سے پڑھی تھی میں نے کہا کہ آپ نے خیانت کی وہاں سات لفظ جو موجود ہے لہسا حدیث اس کو کیوں چھوڑ گئے یہ میں نے کہا خیالت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے جتنا لفظ پڑھا اتنا تو ٹھیک پڑھا حالانکہ اس کے اندر بھی آ خیانت کی ہے اب میں پورا لفظ پھر پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے پڑھا سفا ایک پہ جو لسم لے سی باسم کہہ رہے تھے حالانکہ اوپر گزر گیا کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے تو مولانا ان لوگوں کی حدیث پیش کی دی ہے نا جن کی حدیث حجت ہو اور آگے آپ نے جو پیش کیا اس کو میں پیش کر رہا ہوں کال عثمان سے کی حدیث اس کے بیٹے کی حدیث کیسے ہوتی ہے کہ اور پھر آگے کہتے ہیں پھر نسبتے جی آپ میں پیش کر رہا ہوں آگے آپ آگے پڑھ دیتے آپ آگے پڑھ دیتے آگے نظر ضعیب ہاں اس کی نسبت ہو لیکن ضعیب کا نظ آپ نے پڑھا سوال یہ ہے آپ نے کیوں نہ پڑھا پھر کہتے ہیں جی کتاب القرابی سے اس نے حدیث پیش کی آگے مصنف کی بات چھوڑ گئے مصنف کی بات آپ مانے پیغمبر کی بات ہم مانیں اور میں نے پیش کی حدیث اگر ہمت ہے اس حدیث پر جہاں کیجیے کسی ایک پہ جہاں کیجیے اگر ہمت ہے تو ویسے مصنف کی باتیں آپ مانتے رہیں ہم بات مانیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا یہ مسلم شریف کی حدیث میں بار بار پڑھنے لگا ہوں لیکن اس کے باوجود رہ جاتی ہے سفا ایک سو سے اس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام ازاد ان سے تو ازاد کرا آ ان سے تو کہ جب تمہارا امام پڑھے تو تم چپ رہو تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت اور مخصوص طور پہ بہت سورت پر الامام و غیر فقولو آمین فکول زالین والی صورت کے متعلق اور اس کے پرس مانا مولانا آپ کو کہوں گا اور تم بھی ساتھ ضرور پڑھا کرو فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جب اگلی سورت پڑھنا شروع کر دیا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن آزمائے ہوئے ماشا ماشا میں پیش کر رہا تھا معتہ مالک سے حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کالا رجو لون یہ فرماتے ہیں جب آیت نازل ہو چکی تھی پھر کسی اس کے اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں بھی پیچھے پڑا کرتے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں کالا رجو لون میرے ساتھ منازت کیوں ہو رہی ہے منازت کا معنی حدیث قدسی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عظمت میری چادر ہے میری احبد ہے جو اس کے اندر میرے ساتھ منازق کرے گا کیا مطلب تک میرا ہے اور وہ کرے تو مولانا نے ایک حدیث پیش کی ہزے عنہ ہو رہا ہے میں اعتراض کیا کہ یہ خالد نے متن بدلے حدیش کا اور یہ اندر خطا کی خالد نے اور امام بحضی رحمت اللہ فیصلہ میں خود سرتابی میں پڑھ کے ابھی جاام صاحب نے, دیتا مولانا نے اسنو تسلیم نہیں کیتا اور اے نے کہ کوئی بھی ایسا دسو دیکھو میرے ہاتھ اندر یہ کتاب ہے کتابوں درختی یہی سب ہے اگے لکھا سہی سوئلہ اسحاق کالا کالا ضریب ان احمد اپنے ہم پر ان کالا ہو رہا من کا والا دیا میںوالے دے دیتے ہیں اور ایمانداری رحمت اللہ دی اے پیش کرتا ریا جی نے خود پیار کر کے تجدید کی خطاب ہے افسوس کے موبائل منگ ہی نہیں رہ جرا غور کرو اور ابھی سوچو دے حقیقت میں سفاق <تصفح> حضرال حضرت موجود ہے تحریر ہے اور کیا خیال کیبن مہیم کا پورا ان پڑیا حالانکہ میں ابن مہیم والے جی آئے نہیں سن میں پہلا امام احمد احمد کی گل کر رہے ٹائم ہو گیا تو پہلے بول دیتا ہوں اگے میں ابن محمد دی بات پھر کیے ہی حدیث حجت نہیں تو میں حضرت حضرت امام ابن مہیم دا فیصلہ سنایا کہ حضرت ابن مہیمان کہ وہ کوچیا گیا کہ بارے تا خیال ہے بات ہوتی حدیث بیان کرنے کوئی حد نہیں یا حضرت الاک لگ فرمانے کے شہید کے مقابلے الا کمزور ہے شہید کے مقابلے وہ روایت जाती है नहीं मेरे मोहतरम कोई शानत नहीं की हां जी मामल कौन अफा एक सौ बहत्तर है सफा एक सौ तिहत्तर है سارے آدمی کوئی, کوئی حد نہیں حدرت ہے اسکار کے اندر بیان کیا مکارا دارس پوری آ گئی جی پیچھے ہونے ہاں پھر بھی کریے اور مولا نے حدیث پیش کی آن سے حکم نے اور مولانا, مولانا جانتے ہیں کہ خطبے کا نماز کا ایک حکم حن نا... ہے میں نے ان کی ایک پیش کردہ حدیث کے راوی علام نے عبد الرحمان پر جرا کی تھی یہ پھر فرماتے ہیں اس کی حدیث حجت ہے حالانکہ جب تحظیب تحظیب کے اندر صاحب موجود ہے کہ لیسا حدیث ہو بے حجت ان اس کی حدیث حجت نہیں تو آپ کس طرح کہتے ہیں حجت ہے ابن مہین جو اسماء اسماؤال کا مانا ہوا امام ہے وہ کہتا حجت نہیں آپ کہتے ہیں حجت ہے اور پھر اسماور رجال کی آپ کو کتاب کون سی ملی امام الکلام امام الکلام اسماور رجال آپ کے نزدیک کتاب ہوگی اس کی ہمارے نزدیک کوئی اسماور رجال کی کتاب نہیں اب پیش کریں اسماور رجال کی کتابوں سے اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی اب اس میں عبد الرحمان ابن اسحاق المدنی ہے اور تہذیب و تہذیب سفا ایک سو اٹھتی اڑتیس ہے چھ اس کے اندر اس کے متعلق مختلف قسم کے توثیق کے کلمات مختلف مقامات پر موجود ہیں مثلا امام احمد سے پوچھا گیا امام احمد فرماتے سال الحدیث یہ سال الحدیث ہے اس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے وکال مرتن لے سب ہی اور جو یہ کہہ رہا تھا لہ سبھی بس وہ ہمارے اسراوی کے متعلق آ رہا ہے بات سن اسی طرح ابن مہین کہتے ہیں ان ابن سکا تون یہ سیکا ہے وہ عثمان سال وکال مرتن سکا تون سکا ہے اور اسی طرح کال مرتن سال حدیث خزینا باسن سکر یہ مختلف توثیق کے کلمات ہمارے اسرابی عبد الرحمان ابن صاحب پر موجود ہیں اور یہ میرے پاس موجود ہے تقریب و اس کا صفحہ ہے ایک سو اٹھانوے اس کے اندر موجود ہے اسی عبد الرحمان ابن صاحب کے متعلق لہو اباد ان سدوک بالقدر رومی ابل قدر مین اباد ہے صدوق ہے رومی بالقدر یہ قانونی ہی اصول کے حدیث اصول حدیث اور اسمارجاد کے قانون کے مطابق اس پر کوئی کسی قسم کی جگہ موجود نہیں اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے مناز کا آپ کو بتایا کہ حق ہو کسی کا اور لے لے او کیا مطلب اب امام میں ہوں پڑھنا امام کا حق ہے مقتدی کا حق پڑھنا کوئی نہیں ہے اس لیے اگر تم پڑھو گے تو میرا حق تم چھین رہے ہو اور یہ جو بار بار کر رہے تھے حضرت ابو ہریرا کون کا فتبہ حالانکہ حضرت ابو ریرا کابرا یعنی اس کا سطح ایک سو اکہتر جلدو اس کے اندر سار موجود ہے ان من اے تو یہ ہے کہ وہ جاری نمازوں میں قائل نہیں تھے حضرت ابو صفحہ ایک سو اکہتر اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے ساتھ وہ شہی امن ال قرآن شی امن ال قرآن ساتھ کسی اور چیز کو بھی ضروری سمجھتے ہیں صفحہ ایک سو اکہتر سفید جی آئے اللہ جی اکبرانا احمد بن محمد بن حریص کہالا انبا ابو محمد بن حیان انبا محمد بن عبداللہ ابن رستہ کہالا حدثنا شہباب بن شہبان بن فروح کہالا حدثنا اکرم بن زہر حدثنا آسم بن بادلہ نبی صالح نبی حریرہ وآئے شاہ انو مارکانا یا مرار بن قرات کمپل امام فی الزور ایبا نفس کررہ کتنل اللہ یا مفاجہ تل من القرآن یہ میں مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں اضافہ پیش کر چکا ہوں پہلے بار بار بخاری شریف سے پیش کر چکا ہوں لیکن اب تک اس کا جواب نہیں آیا کتنے کلو سلاطن میں نے جو ہے آپ کے سامنے کتابوں کے رات بہکی سے پیش کیا کہ کلو سلاطن لایا سلاطن خلفا امام اس کے اندر صاف موجود ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے یہ میرے پاس موجود ہے تحاوی شریف اس کے اندر موجود ہے یہ تین سے لا تک راخل امام امام کے پیچھے تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے یہ سفا ہے ایک سو اکاون بڑے افسوس کی بات ہے مولانا نے کتاب, اے کتاب اے امام بہکی رحمت اللہ کی کتاب کتاب الاد بہ کی حضرت ابو رضی اللہ حضرت رویل پیش کی اور نال امام بہی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث انتلک فیصلہ دیتا ہے وہ پڑھ کے سنایا مولانا ہر ادھر ادھر کی دوسرا کتابیں پیش کرتے ہیں جس امام نے اے حدیث دسی ہے اس امام دا اس حدیث کے بارے جو فیصلہ او قبول کیوں نہیں فرما رہے گی جی وہ حدیش محترم کرتا حدیش سے وہ فرما رہے ہیں کہ سوئے گا موہن کے مطلب کہ ابرن موہم کو پوچھا گیا ستر امام دس کے مطلب فرما دینے ضریفن سر امام نمبر فرما دیتے ہیں لیکن آدمی آدمی قابل قبول نہیں ہوں محترم پیش کی بار بار علیہ السلام نے فرمایا ہاں رحمد اللہ انہوں نے مشورہ دوا کہ امام بخاری جی تسی اپنی کتاب بخاری شریف کی سفا ایک سو چار باقا کے لیے بازار <zum givessti> <خبال> کسی پہ یہ کی بھی کرنا پا سوئی گوادگی لبن ڈیا واچی کتنی گھر گواچی ہے وہ آ روشنی کوئی نے इन इनाम में मगर सूर पात ना पड़ने की दलील लगी है आम ही महा पिछोारी शरीर आम ही बा पथरा وہاں حدیف لبن نہیں جی امام مگر فاجا نہ پڑھ لی میرے مرا ہوجنا چلو میں بات کر رہا سامنا نے جنیا ہوں گا کمایتیں پیش کی امام در انساف کرو خاموشی کروا جب امام کرا کرے چپ تک کی بات کرتے ہیں میں سورج فاجا کی بات کرنا وا تا کر نہیں تلاق سورج خاطہ تھا ایک حدیف سکھو جان کے نبی احسان نے گرمایا ہومان کے مگر سورج فاطہ نہ پڑھو بارہ لکھا پڑھوے تھی سیتو نہیں گاری شریف جو نے جب امام, امام خطبہ دینا شروع کر دے پہ گاری جب امام خطبہ دینا شروع کرے تھی چپ کر دوسا موجود ہیں और नबीराया दे रहा होता है دور کرتا انسان دا حکم ہے سنتا نہیں حدیث تو معلوم ہویا کہ دے خلاف نہیں دل میں پڑھنا جڑی تج کر رہے ہو انسان کرو خاموشی کرو اے پڑھوسا وہ بھی نہ سوال کرنا کہ تیسری دسو کہ اس قرآن بھی من ہے کہ جب امام پڑھتا ہو پڑھو مولانا بار بار پیش کر رہے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوا میں نے اس کے لیے پیش کیا تھا بے کی شریف سے ان کا فتویٰ اصل کیا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مصنف نے تمہیں یہ حدیث بتائی ہے اس مصنف کی بات کیوں نہیں مانتے ہو حالانکہ میں پہلے جو کہہ چکا ہوں مثلا بہ راوی رابی ہے جو بات سند بات